بچوں کی تربیت کیسے کیا کریں ایک وقت روزانہ معین کریں چار پانچ منٹ بھی کافی ہیں مگر روزانہ ہو ناغا نہ ہو کوئی کتاب جس میں نیک بندوں کے حالات اور ان کے نتائج دنیا میں اچھے نتائج برے لوگوں کے حالات اور ان کے برے نتائج دنیا میں ایسے ایسے بیان ہوں آخرت کے ثواب اور عذاب کا بیان ہو جنت اور جہنم کا بیان ہو کوئی ایسی کتاب روزانہ چار پانچ منٹ کے لیے بچوں کو جان کر کے سنایا کریں اچھے لوگوں کی فکایات ہوں جیسے فکایات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے احوال پیغ ہوں بہت پہلے ایک کتاب سیرت پر چھپی تھی مغ سے نے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت خوبصورت چیکنا بیل دار کاغل بہت اچھی لکھائی بہت ہی خوبصورت اور مختصر سی کتاب تھی اگر کہیں اب بھی ملتی ہو نایاب نہ ہو گئی ہو تو بچوں کے لیے وہ پڑھنے کو سنانے کو خوبصورت بھی ہے مختصر سی بھی ہے بہت اچھی کتاب ہے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ غیر عالم کتاب نہ لکھے غیر عالم کے لیے کوئی کتاب دینی کتاب لکھنا جائز نہیں جیسے کوئی انجینئر انجینئر نہ ہو اور وہ اس موضوع پر کتاب لکھے اس کو ذرا بنا کر اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو انگریزی بولنا نہیں آتی ہے میں گول کو لفظ تجوید سے کہتا ہوں انگریزی کی تجوید سے کہتا ہوں تاکہ <تصفح> یہاں کے انجینئروں کو پتا چل جائے کہ <تصفح> لفظ انجینئر نہیں ہے انجینئر ہے کوئی مانے نہ مانے ہے ایسے ہی نہیں مانے گا تو مجھ سے پڑھے تھوڑی سی انگریزی <تصفح> <تصفح> کوئی اس فن کو جانتا نہیں اور اس پر وہ کتاب لکھ دے پوری دنیا اس کو احمق کہے گی اور اس پر مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے حکومت اس کو سزا دے گی ڈاکٹر نہیں اور ڈاکٹری پر کتاب لکھ دی اس کو حکومت سزا دے گی کیوں کتاب لکھی لوگوں کو کیوں مارنے کا دھندا شروع کر دیا ایک دین اسلام ہی ایسی چیز ہے کہ ہر لنگوٹے باز اٹھتا ہے اور اس پر وہ کتاب ہی لکھ دیتا ہے ہر آدمی خود کو سمجھتا ہے کہ بڑا عالم ہے بڑا مصنف ہے جس کتاب کا مشورہ دے رہا ہوں محسن اوم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نام لکھا ہوا ہے وہ عالم کا نہیں ہے غالباً وحید الدین نام ہے وہ عالم نہیں اس کے باوجود اس کتاب کے دیکھنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کسی عالم نے لے کر سیٹھ صاحب کو دی ہے گناہ گار تو دونوں ہوئے عالم بھی گنگار ہوئے کہ شیٹھ کا نام کیوں لکھنے دیا اس پر اپنا نام کیوں نہیں لکھا سیٹھ صاحب اس لیے گناہ ہوئے کہ دینی علمی کتاب پر سیٹ کا نام کیوں پھر خلاف حقیقت بھی خدا اور فریب بھی عوام سے کہ یہ وہ سیٹھ نے خود لکھی ہے حالانکہ وہ کسی عالم نے لکھی ہے یہ بات یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ لکھنے والے لکھانے والے کام کرنے والے وہ سب لوگ یہاں آتے تھے حقیقت جاننے والے لوگ سب یہاں آیا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ قصہ ہے کام بہت اچھا کیا اس کی بارکا سے اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کی معذرت فرما دیں گناہ تو بہت بڑے کیے مگر کتاب جو لکھی بہتر طریقے سے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مور سے نے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیں اور اس کی بارکس سے ان کی مولوی صاحب اور شیٹ صاحب دونوں کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تھوڑی <سؤال> <سؤال> دیر کوئی ایسی کتاب سنایا کریں کتاب نہ ہو تو زبانی باتیں ہی سنایا کریں مرنے کے بعد مثال کے طور پر مختصر مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی برے اعمال کا نیک اور اچھے اعمال کا حساب ہوگا برے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس میں کیسے کیسے عذاب ہیں ادھر جانے سے بھی پہلے پل شروع سے گزرنا ہوگا دیکھیں آپ لوگوں کی کتنی رعایت کر رہا ہوں یہ جاہلانہ لفظ ہے مگر اگر نہ بولوں تو آپ لوگ سمجھیں گے کیسے کیا کہوں اور جو شاہی لفظ کہوں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے نہیں شاحی کیا ہے جیسر جیس جیسر عربی میں پل کو جیسر کہتے ہیں سراپ کا مانا راستہ تو جیسے آج کل کا مسلمان وہ دونوں کام کرتا ہے نا ادھر آدھا مسلمان آدھا شیعہ ایسے کچھ بنا رہتا ہے بنا بنا کر تھوڑا کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ایسی پل تو لے لیا اردو کا سراپ لے لیا عربی کا تو بنا دیا پل سراپ جیسے دعائیں گنجل ہر گنجل ہر ہی وہ نام بتاتا ہے کہ اس دعائے کا بنانے والا لکھنے والا کوئی بہت ہی بڑا جاہل تھا بہت ہی بڑا پہاڑ جتنا جاہل دوسرے ایک دعا بنا کر کسی نے لکھی دعائے جمیلہ اس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ کوئی انتہائی درجے کا جاہل اجہل مرکب جاہل تھا تو جاہل جاہل لوگ اٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ بنا بنا کر اور پھر ایسی ایسی باتیں جو ہیں نا ایسی دعائیں اور ایسے ایسے دروز شریف اور ایسے ایسے گنج لاش وغیرہ وہ جو لکھتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں بہت خریدتے ہیں سمجھتے ہیں بس اس کو پڑھ لیا تو نجات ہو جائے گی کرنے والے کی کچھ ضرورت نہیں ہے یہی کرتے ہیں یہی پڑھتے رہا کرو ان کی تجارت خوب جلتی ہے خوب جلتی ہے تو کیوں نہ کوئی دعائیں جمیلہ بنائے گا اور درود ناری پھر کیوں نہیں کوئی بنائے گا ناری کے معنیٰ تو یہ ہے کہ جہن میں بھیجنے والا تو معاذ اللہ ہو درود اور پھر وہ جہنم میں بھیجے یہ جو بنانے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدت غلط ہے تو ان کو تو وہ جہنم میں بھیج ہی دے گا شاید اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے ہدایت دے دیں پل سے رات کو صرف پل ہی کہہ دیا کریں مگر کوئی سمجھے گا نہیں تو اب جو جو بگڑ گئی بگڑ گئی اللہ ہی سدھاریں پل سرات کو کہا کہا جائے کیا کہا جائے میں تو سوچ رہا ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ اگر کہیں پل کہیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ادھر جو حیدری کی طرف تو پل جاتا ہے یا پھر لمبی بات کریں جہنم اور جنت سے پہلے جو پل ہے وہ کہیں سمجھیں گے نہیں جب تک کہ الٹا لفظ استعمال نہیں کریں گے کوئی نہیں سمجھے کہنا شروع تو کر دیں اپنا کچھ ماحول تو بنا لیں گھر میں تھوڑا تھوڑا چلائیں پھر جب کوئی نہیں سمجھے تو اس کی تشریح کر دیا کریں کہ یہ وہ پل ہے جس کو آپ لوگ پل سے آپ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کا بتا رہا ہوں ان کو چار پانچ منٹ کے لیے بٹھا کر یہ باتیں بتایا کریں محبت سے دیکھو بیٹے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی کیسے بہتر بہتر پھل ہوں گے کیسے سائے ہوں گے دھوپ اور گرمی تو ہوگی ہی نہیں سردی بھی نہیں ہوگی گرمی بھی نہیں ہوگی بہت خوشگوار بڑا اچھا موسم رہے گا سارے ہی رشتہ دار آپس میں اکٹھے بڑے مزے سے کھیل کود میں وقت کیسا گزرے گا عجیب عجیب مزے ہوں گے کھانے کیسے کیسے ہوں گے شربت کیسے کیسے ہوں گے پھل کیسے کیسے ہوں گے اور پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزہ ہوگا کتنا مزہ کتنا مزہ آئے گا اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو سارے مزے اس کے سامنے سارے ختم اللہ کا دیدار ہوگا بچوں کو تفصیل بتایا کریں ایک بار بتانا کافی نہیں روزانہ روزانہ اس لیے کہ یہاں علم مقصود نہیں ہے. علم کا دل میں اتارنا مقصود ہے ایک بار کوئی کتاب پڑھنے سننے سے اس کے اندر جو کچھ ہے اس مضمون کا علم تو ہو جاتا ہے مگر صرف علم کافی نہیں وہ بات دل میں اترے دل میں اتنی اترے کہ دل رنگ جائے اس کے مطابق علم کے مطابق عمل ہونے لگے جب عمل ہونے لگے تو بھی چھوڑنا نہیں ہے اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو جس عمل پر چل پڑے ہیں وہ پھر اس میں ناغا ہونے لگے گا پہلے تو ایک دو دن ناغا ہوتے ہوتے ہوتے وہ عمل پھر چھوٹ جائے گا یہ عمل اگر جاری بھی رہے تو اس سے روح نکلتی جائے گی ٹھیکرے آسرت اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے والی چیزوں کا دیکھتے رہنا سوچتے رہنا تا دم آخر ضروری ہے ورنہ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی اندر ہی تراشو می تا دم آخر دمی فارغ مباش لگے رہو لگے رہو لگے رہو آخر دم تک اولیاء اللہ اور بزرگ جو اپنے اپنے متعلقین کو کچھ وظیفے بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑی جا سکتی ایسے اولیاء اللہ خود بھی اس کی پابندی رکھتے ہیں مرتے دم تک ایک بات نہیں چھوڑیں گے ذکر کا کبھی کوئی طریقہ بتایا ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس کو بدل دیں کبھی کوئی اور بتایا پھر شاید کچھ مدت کے بعد اس کو بدل دیں ہر چیز میں تبدیل آ سکتی ہے مگر ایک شور اس کو مرتے دم تک جاری رکھتے کبھی نہیں چھوڑتے وہ ہے رات کو سونے سے پہلے محاسبہ اور مراقبہ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چوبیس گھنٹے اعمال کے بارے میں سوچیں چوبیس گھنٹے کیسے گزرے ہیں جو غالتی ہو گئی ہو تو کرے آئندہ کے لیے بچنے کی اللہ سے دعا کرے اور اگر چوبیس گھنٹے سالم گزر گئے تو اللہ کا شکر ادا کرے یہ محاسبہ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ مریں گے پھر جیسر پر سے گزریں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پھر کیا ہوگا فریقوں قوم پھر جنت و فریقوم فیسائی ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں میرا کیا بنے گا کس جماعت میں میں جا رہا اس کو سوچ کر اللہ تعالی کے ساتھ محبت تعلق فکر آثرت کو بڑھائیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات کئی اور پیروں کے پاس کچھ رہ کر آئے ہوں کئی پیروں کے پاس پھرتے رہنا اس کی مثال یا کئی استادوں کے پاس ادھر ادھر منہ مارتے رہنا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بیوی کئی شوہر کرے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کئی شوہر مجرتی رہتی ہے ایسے لوگ کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی کے پاس اس کا مزہ کیسا اس کا کیسا ہے نا ادھر سے کچھ حاصل ہوتا ہے ادھر سے بگڑ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی پیر کے مرید دیکھے ہوں یا پیر صاحب سے کوئی آپ لوگوں نے بھی کچھ مراقبہ سیکھا ہو وہ کیسے سیکھا ہوگا گھٹنے کھڑے کر کے ان پر سر رکھ لیں اور پھر اوپر چادر لے لیں اور پھر وہ کچھ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کچھ سوچتے رہیں آپ تو سو کر کہیں پہنچ جائیں گے بردخ میں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ عارش معاللہ کی سیر کر رہا ہے گھٹنوں پر سر رکھ کر کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کی نماز کے بعد وہ ویسی نیند کے خالابے کا وقت ہوتا ہے تو ایسے چادر لے لی گھٹنوں پر سر رکھ لیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارش پر پہنچا ہوا اور یہ خراٹے بھی لینے شروع کر دیتا ہے سوتا رہتا ہے میں نے مراقبہ کا لفظ تو کہہ دیا کہ یہ مرتے دم تک نہیں چھوٹے گا مرتے دم تک جہاں چھوڑا تو پھر وہ ریورس گیر لگ جائے گا پھر وہ چال ختم ہو جائے گی پیچھے پہ لوٹنا شروع کر دیں گے تو میں جو مراقبہ بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گٹدہ میں سر لے کر اس پر چادر لے کر کچھ کیا کریں میں نے جو بتایا وہی بتا دیا کہ وہ سوچا کریں کہ ایک دن مرنا ہے حساب و کتاب ہے جنت یا جہنم لیٹ کر کریں رات کو سوتے وقت لیٹ کر یہ بھی سوچ لیں کہ نیند بھی موت ہی کی ایک قسم ہے نو اکل ماؤت سویا ہوا انسان اور مرا ہوا دونوں برابر جیسے مردے کو کچھ پتا نہیں چلتا ایسے سوتے شخص کے پاس آپ کچھ بھی کرتے رہیں اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا اللہ سفرین دونوں قسموں کو اللہ تعالی نے وفات میں شمار کیا وفات کبھی ہوتی ہے اصلی موت کی صورت میں کبھی اللہ تعالی وفات دے دیتے ہیں سلا کر وہ بھی ایک قسم کی وفات ہے اس وقت یہ سوچ گیا کریں کہ ہارزی وفات کے منہ میں جا رہا ہوں ہارضی موت ہے جس کے منہ میں جا رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اسی کو دائمی بنا دیں کتنے حادثات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو سویا سوگوں کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا سوتے سوتے ہی چلا گیا اس دنیا سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہو جائے اور اگر بیدار ہو گئے تو تاب گئی آخر کب تک آخر کب تک آخر کب تک سوتے وقت یہ سوچیں کہ اب تو عارضی موت کے منہ میں جا رہے ہیں کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی لازمن لازمن لازمن یقیناً یقیناً یقیناً وہ وقت آئے گا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جائیں گے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے بلتوم برتل آباد یہ محاسبہ خود تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بتا دیا سوچا کریں کہ کل کے لیے کیا, کیا ہے جہنم کے اعمال یا جنت کے اعمال ایسی ایسی باتیں بچوں کو روزانہ بتایا کریں ایسے جہنم کے عذابوں کی کچھ تفصیل بتایا کریں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے پہلے تو یہ ہے کہ پل سے روت سے کٹ کر جہنم میں گریں گے پل سے جہنم کے اوپر جہنم کے پل کہہ دیا کریں چلیے یہ آسان طریقہ یہ تو زیادہ زیادہ لمبا بھی نہیں ہے نا پل سراپو اس میں بھی دو لفظ ہیں تو پل جہنم کہہ دیا کریں پل جہنم جب یا اور عجیب ترکیب بنانا جیسے بتاتے رہتے ہیں تو جہنم کہہ دیا کریں گنجل لارش پوری کی پوری بن جائے گی پورے جہنم جہنم کا پل کہہ دیا کریں بچوں کو بتائیں کہ جہنم کے اوپر پل ہے تو وہ قربانی بھی تو آنے والی ہے نا کہتے ہیں قربانی میں گائے موٹی سی اگر کوئی جتنی موٹی خریدے گا تو وہ اتنے آدمیوں کو اٹھا کر کے بھاگ کر کے لے جائے گی اگر یہی بتانے لگے سوچنے لگے تو وہ کہیں گائے تو موٹی سی کر دیں گے اور کریں گے سب بدماشیاں اس طرح کہ گائے تو اٹھا کر بھاگ ہی جائے گی موٹی سی گائے ہوگی سات آدمی اس کے اوپر چڑھ جائیں گے تو سارے خاندان کو ہی لے جائیں گے کیا کیا گمراہیاں نہ سر شاپان کیا کیا گمراہیاں <تصفيق> یہ یہ گائے کے لے جانے کی باتیں عوام کو اور بچوں کو نہ بتایا کریں وہ تو کہیں گے کہ گناہوں میں دھوتے رہو میست رہو نہ دنیا گئی نہ جنت گئی سب کچھ قربانی کے دن آنے والے موٹی سی گائے خرید کر لائیں گے یا موٹا سا بیل بس جتنے گناہ بھی کرتے رہے خوب مزے لیتے رہو وہ بیل پر چڑھے اور بیڑا پاور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوام کو ایسی باتیں بتایا کرو جو ان کے حقل میں آنے والی ہیں دین کی کئی باتیں عوام کے حقل میں نہیں آتی ان کو مت بتایا کرو یا پھر سمجھانے کی کوشش کرو ممکن ہے کوئی سمجھ جائے ایسے بول بول مت بتا دیا کرو اس سے لوگوں میں گناوں پر جرت پھیلتی ہے یہ کام روزانہ ہونا چاہیے روزانہ بلا ناکام دوسری بات کہ موقع بموق جہاں بچہ کوئی اچھا کام کرے تو شاباش کی جائے اور اس پر تھوڑا سا جنت کا ذکر اور اچھے لوگوں کا دنیا اور آخرت میں کیا بہتر انجام ہوگا بیٹے بہت اچھے اور شعبہ جہاں کوئی شرارت کرے تو موقع پر روکا جائے موقع پر نہیں روکیں گے تو صبحوں کو پانچ منٹ اگر آپ نے اس کو کوئی کتاب پڑھ کر سنا دی یا زبانی تبلیغ کر دی مگر موقع پر نہیں روکا وہ صبح والا اثر جو دل میں تھوڑا بہت ہوا ہوگا موقع پر نہ روکنے سے وہ نکل جائے گا موقع پر کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے یاد رہتی ہے پیسے کے بعد کہی گئی تو وہ اتنا یاد نہیں رہے گی موقع پر بتائیں گے دیکھو بیٹا یہ حرکت خراب ہے اس سے وہ بتایا تھا نا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے وہ جنت جہنم تو آگے آنے والے ہیں اور یہ دنیا میں بھی اللہ کے جو نافرمانی کرتا ہے ایسی ایسی شرارتیں کرتا ہے جیسی تم کر رہے ہو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں بڑے بڑے اس پر عذاب آتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے آگ میں پھینک دیتا ہے بچوں کو آگ بتایا جانا آگ میں پھینک دے گا اسے بہت ڈرتے دیکھو اللہ آگ میں پھینک دے گا بابل اخبار میں یہ قصہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی شاید چار سال کی لے وہ کسی گھر میں گئی تو وہاں ٹی وی تھا تو وہ گھر والوں سے کہنے لگی دیکھو تم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے بچوں کا دن ایسے بنتا ہے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں دیکھو تمہیں اللہ آگ میں پھینک دیں گے تو جہاں کہیں بچہ کوئی شرارت کرے فوراً محبت سے اس کو سمجھایا جائے جنت جہنم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کا عذاب یہ ذکر گھر میں ہوتا رہے ہوتا رہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے مگر آج کا مسلمان پانچ منٹ دینے کو تیار نہیں بچوں کو بنانے کے لیے تربیت کرنے کے لیے پانچ منٹ دینے کے لیے یہ تیار نہیں فضول باتیں کرتا رہے گا خرافات میں وقت گزار دے گا یا لیٹ جائے گا یا کھانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا دے گا سارے ادھر ادھر کے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت کا حق ہے اس کے ذمے اس میں کوتاہی کرنے پر گناہ ہوتا ہے فرد کے تارک بنیں گے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں خود کہاں جا رہے ہیں خود کو ولی اللہ سمجھتے ہیں مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یہ اولیاء اللہ جہنم میں جا ہیں. رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے نیک بن گئے مگر وہ تربیت سو کیوں نہیں کرتے اس پر وقت لگایا کریں دو طریقے بتا دیے وقت لگانے کے بتائیں کہ یہ کیا مشکل ہے یہیں بیٹھ کر سوچیں کیا مشکل ہے بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو آپ کے لیے والدین کے لیے بھی وہ دنیا میں راحت کا ذریعہ بنیں اور صالح اولاد اس کا ثواب والدین کے مرنے کے بعد بھی نیک اولاد جو ہے اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے سادہ کا جاریہ قیامت تک سادہ کا جاریہ بچے خود جہنم سے بچیں خود بھی جہنم سے بچیں دنیا کی جہنم بھی آخرت کی جہنم بھی اور قیامت اب سادہ کا جار ہے اتنا بڑا کام اس پر آج کا مسلمان پانچ منٹ دینے کو تیار نہیں پانچ منٹ سکھائے گا بھی تو کیا جب آئے گی نا شب رات ڈبل رات شب بھی رات ہے رات بھی رات ڈبل ہو گئی نا جب یہ ڈبل رات آتی ہے تو اس میں بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا بیٹی دعا مانگو آج کہ اللہ تعالیٰ بہت پیسے دے بہت پیسے دے ایک بچی چھوٹی سی بہت مدت کی بات ہے میں ساری باتیں دیکھ کر سن کر کہتا ہوں ایسی بتاتا نہیں رہتا ایک چھوٹی سی بچی ہمارے گھر میں آ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے رات کو ایسے دعا مانگی ایسے ہاتھ پھیلا کر اللہ بہت پیسہ دے دے بہت پیسہ دے دے بہت پیسہ دے دے یہ اللہ کا بندہ مانگے گا بھی تو یہ پیسے ہی مانگے گا اللہ سے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ اپنا ہو جائے تو سارے پیسے تو اللہ کے قبضے میں ہیں کوئی ایک ٹیڈی پیسہ بھی اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے وہ تو سب اللہ کے قبضے میں بادشاہ اپنا ہو جائے خزانوں کا مالک اپنا ہو جائے تو دنیا کے خزانے بھی اپنے آخرت کے خزانے بھی اپنے پیسے کے بھی صحت کے بھی عزت کے بھی راحت اور آرام کے بھی کوئی خزانہ کسی نعمت کا کوئی خزانہ اللہ کے قبضے سے باہر نہیں تو, تو بادشاہ مل گیا سب کچھ مل گیا بڑے جو ہیں والدین بچوں کو خراب تو وہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ پانچ منٹ ان کی ساری تربیت کریں وہ جہاں کہیں بھی آئے گا دیکھو بیٹا دیکھو بیٹی یہ دنیا کی بات یہ دنیا کی ہوا یہ بات وہ بول وہ دیکھو گاڑی ابھی ایسی خریدیں گے اور بلڈنگ یہ کہ یہ جو ہماری ہے یہ تو ذرا پرانی ہو گئی ہے وہ بلڈنگ ایسی ایسی بن رہی ہے دیکھئے پھر کتنے مزے ہوں گے اور ایسا ہوگا دنیا کی نعمت اسی کا ذکر و مضبوط سارا دن دنیا کا چلے گا سارا دن سارا دن رات دن ان را کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا ہے دنیا مرنا تو گئے تجھے ہے ہی نہیں بس دنیا ہی دنیا لیے بنا اگر کسی بچے کو دیکھ لیا کہ کوئی دین دار اگر کسی بچے کو دیکھ لیا کہ کوئی دیندار آدمی اس سے ذرا کچھ تھوڑی سی بات کر رہا ہے تو بچے کو ڈراتے ہیں دیکھو دیکھو کہیں ملہ بن گئے اگر تو بے ہو جاؤ گے دیکھو ذرا ایسے ہوشیار ہو اس کے پاس متعین پر نہیں یہ تمہیں ملہ بنا دیتا ایک شخص نے ہمارے ایک لڑکے کی صحبت میں آ کر داڑھی رکھ لی اس کے گھر والے کہنے لگے دیکھو سیدھی سیدھی بات گھر میں رہنا ہے تو مسلمان بن کر رہو اور اگر ملہ بننا ہے تو نگل جاؤ گھر سے تو دو قسمیں بتاتے ہیں اگر بناری حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو وہ مسلمان نہیں ہے ملا ہے وہ گھر سے نکل جا یعنی ان کے خیال میں محاذ اللہ محاذ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھے اور اگر بنا دے کسی بنیے کی صورت تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان دور سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے اس کے دل میں نفرت ہے دور سے پتہ چلے بہت دور سے یہ باغیہ دشمن ہے کہتے ہیں یہ ہے مسلمان تو اس کو کہتے ہیں اگر مسلمان بن کر کے رہنا تو گھر میں رہو ملا والا اللہ تو کر جاؤ اللہ کے بندو مجھے یہ بسوسا ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ بسوسا میرا غلط ہو مجھے کہ آپ لوگوں نے ابھی سوچا ہوا ہے کہ نہیں کریں گے جا کر بچوں کو پانچ منٹ روزانہ نہیں دیں گے میرا خیال یہ ہے جن لوگوں کی شادی ابھی ہوئی ہے نا بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تو انہوں نے بھی طے کر رکھا ہے کون بچوں پر محنت کرے بچے تو ایسے ہی وہ خود ہی بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے کریں گے نہیں کریں گے وقت دیں گے ہاں وقت تو ہو گیا وہ وقت بھی تو دیں گے آپ شادی کے بعد اللہ تعالی تفیق بطاف کر رمضان کا مہینہ ہے مسجد میں بیٹھے ہیں اور قبلہ رو بھی ہیں میں بھی قبلہ رو ہوں اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے میں بھی قبلہ رو بیٹھا ہوں آپ لوگ بھی سارے قبلہ رو بیٹھے ہیں عصر کے بعد کا وقت ہے اس دور کا وقت قریب ہے اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اتنی بڑی باتیں ہیں اتنی بڑی باتیں ہونے کے ہوتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ بچوں کی صحیح دینی تربیت کے لیے کم سے کم پانچ منٹ تو دیں گے دیکھیے اگر اس واضح کو بلا دیا تو آخر اب میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں کس وقت میں کس جگہ میں کس حیت میں کس حالت میں وعدہ کیے تھے جس پر گرفت ہوگی اور روزانہ اس کا بھی محاسبہ کر لیا کریں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے تو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائیں اور نسوے کوئی نیا کوئی بنائے نیا کوئی مضمر بنائے اچھے نتائج پیدا کرے ایک بات مختصر سے یاد آ گئی ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ چھ سات سال کا بچہ چھ سات سال کی عمر ہونے تک شروع سے لے کر جب سے وہ بولنے لگتا اس وقت سے لے کر چھ سات سال کی عمر تک ایک ایک بات پر اماں یا ابو سے پوچھتا تھا ابو تو اس زمانے میں کہتے نہیں تھے ابا جی کہتے تھے تو ہر چیز میں بگاڑ تو پیدا کرنا ہی ہے نا اس وقت ہوتا تھا ابا پھر ہو گیا ابو اب میں منتظر ہوں کہ ابھی کا بنتا ہے تو پہلے ابا کہتے تھے ابا جی تو وہ کوئی بھی کام کرنے لگے ذرا ذرا سے کام پر امی یہ کر لوں امی یہ کر لوں ابا اگر قریبی میں ہو تو ابا جی یہ ایسے کر لوں اس چیز کو اٹھا لوں ابا جی اس چیز کو اٹھا کر ادھر رکھ دوں یہ زمانہ تو میں نے پایا ہے اور آج والدین نے اولاد کو بنا لیا ابا بلکہ دادا دادا بنا لیا کہ اپنے بیٹوں کو دادا بنا لیا ہے اب وہ کہاں پوچھے پوتے سے کہاں پوچھے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوچھا تو جاتا ہے ابا سے یہ ابا تو ہمارا پوتا ہے کیسے بولنے لگتا ہے چلنے لگتا ہے اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ تیرا ابا ہے میں تیرا پوتا ہوں اس لیے میں تو اس سے پوچھ پوچھ کروں گا اور, اور پوچھتے بھی رہتے ہیں ایسے کرے گا ایسے کرے گا وہ پہلے وہ پوچھتا تھا کہ میں ایسے کروں یا نہ کروں اب باپ پوچھتا ہے اس کو اور دادا بنا دیا تو وہ کیسے سدھرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر, رہے پر اولاد کی تربیت کا کل ایک نسخہ بتایا تھا اس پر عمل کرنے سے صرف یہ نہیں کہ اولاد ہی کی تربیت ہوتی ہے بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوتی ہے جیسے اچھی باتیں کہیں گے سنیں گے ان کا جیسے دوسروں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے خود کہنے سننے والے کے دل پر بھی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے عام طور پر ایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جو عمل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں استقامت نہیں رہتی کل جن لوگوں نے وہ نسخہ سنا تھا ان میں سے ایک نے رات فون پر بتایا کہ میں نے یہ نسخہ استعمال کرنا گھر میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کل جیسے سنا امید ہے کہ کل رات تو آپ لوگوں نے استعمال کر لیا ہوگا اگر اچھا گمان رکھوں تو گمان اگر بہت اچھا رکھوں بہت ہی زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ کیا ہوگا اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے ایک نے تو کر لیا شاید ایک آدھ نے اور بھی کر لیا ہوگا اکثر نے تو نہیں کیا ہوگا کہتے ہوں گے کہ ہاں بھول گئے بھول گئے اکثر نے نہیں کیا نا ٹھیک اچھا ایک نے اور کر لیا دو نے اور اچھا, اچھا چار پانچ نے کر لیا اچھا بڑوں, بڑوں نے کیا ہے اچھا بڑوں میں بڑوں میں کیا چلیے بچے نہیں یہ تو بڑے ہی اور یہ کچھ تو کر لیا تقریباً پچیس تیس آدمیوں میں سے پانچ چھ نے کیا ہے باقی لوگوں نے نہیں کیا ہے جاتے جاتے گھر میں بھول گئے ہوں گے گھر پہنچتے پہنچتے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ایک دن بڑی مشکل سے کھینچ تان کر دو دن تیسرے دن تو گھٹنے ٹیک ہی دیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ نسخے اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیے جائیں جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دبا کے استعمال کا کورس بتاتا ہے نصوب، نصوب جس کو آپ لوگ کورس کہتے ہیں کسی کو ایک ہفتے کا کسی کو مہینے کا کسی کو چھ مہینے کا کسی کو سال کا اور بعد بیماریاں اور دوائی ان کے لیے ایسی بھی ہیں کہ ہوں گے کے لیے ہمیشہ روزانہ بلا ناغا استعمال کریں ڈاکٹر دوا کا نصاب بتاتا ہے اس کی تو بہت پابندی کرتے ہیں ناگا نہیں ہونے دیتے گولی کھانا کہیں بھول نہ جائیں ایک صاحب نے لکھا کہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا مجھے استعمال کرنا یاد نہیں رہتا میں نے جواب میں یہ لکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیسے یاد رہتا ہے وہ ایک ایک کھانے کے بعد میں دیکھتا تھا مشتل پٹاری ایک ان کے پاس تو پانچ پانچ چھ چھ گولیاں ہر کھانے کے بعد پٹاری بہت بڑی پٹاری تھی گولیوں کی بھری ہوئی وہ میں نے دیکھی تھی ان کے پاس وہ کیسے یاد رہتا ہے انہوں نے جواب میں لکھا کہ درد یاد دلا دیتا ہے جس میں درد ہوتا ہے درد یاد دلا دیتا ہے کہ گولیاں کھاؤ گولیاں ایک گولی بھی نہیں گولیاں کھاؤ میں <تصفيق> نے ان کے جواب میں لکھا کہ وجل قالب یاد دلا دیتا ہے فروب کا کھانا اگر قلب ہو تو وہ الحب کھانا یاد دلائے گا کالب کالب یعنی جسم میں بدن میں درد ہے تو وہ گولیاں کھلانا آپ کو یاد دلا دیتا ہے گولیاں کھانا اگر دل میں اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو جائے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے وہ تو چین نہیں لینے دے گی وہ تو آپ کو مجبور کرے گی کہ ہاں ہاں یہ محبت کہیں نکل نہ جائے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے بلکہ کہیں ترقی رک نہ جائے وہ درد محبت تو آپ کو بے چین کرے گا اور کھانے پر مجبور کرے گا در درو نے خود بے یذزا درد در درد دلی اور پاروا دل میں کچھ اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو اللہ کی محبت کا درد کچھ کچھ لوگ خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ محض واز نصیحت سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ کچھ پٹائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے مثل مشہور ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے مگر یہ پٹائی کتنی ہو کب اور کیسے ہو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں جمعہ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 آپریشن بتا کر ضرورت کسی عرد کے کاٹنے کی ضرورت تو ہے ایک انچ اور کاٹ دیا اور اس کو چھ انچ یہ آپریشن کا طریقہ تو صحیح نہیں ہے پھر ڈاکٹر آپریشن کے وقت میں غصے سے آپریشن نہیں کرتا اگر آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر کو غصہ آ جاتا ہے مریض کو ہوش کر کے پھر وہ چھوڑے ایسے چراتا ہے غصے میں آ لان لال پیلا ہو جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں رگیں پھول جاتی ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ ڈاکٹر تو مریض کو مار دے گا وہ تو اس نہیں کہ آپریشن کرے اسی طریقے سے بچوں کے مارنے میں یہی مراحل ہیں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 ہم تم سے بات نہیں کریں گے جب تک فلاں کام نہیں چھوڑو گے یا کرنے کا فلاں کام نہیں کرو گے بات چیت بند ہے بات نہیں کریں گے بہت سے بچوں پر اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے بات نہیں کریں گے وہ بیچارے خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں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 تو خود مخار نہیں ہے اللہ کے فتم کا بنتا ہے یہ چیزیں سوچ کر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کتنی سزا کافی ہو سکتی ہے بس اتنی ہے کچھ زیادہ نہ دیں بڑوں کی مار کا مسالہ پیدا کس پر ہوا تھا ایک قصہ بتا رہا تھا حضرت مولانا عبد الرحمان جامعہ اشرفیہ لا ان کا قصہ بتا رہا تھا تو وہ بھی درمیان میں رہ گیا ایک تو بتا دیا تھا کہ ابا نے آج مجھے حبیص تھا یہ تو بتا بتایا اور بہت خوش ہو رہے تھے پورے عالم بننے کے بعد جامعہ اشرف جان اشرفیہ میں استاد بننے کے بعد پھر مجھے سامنے بتا رہے ہیں ہنس کر بتا رہے ہیں آج ابا نے مجھے خبیذ کہا بہت ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے ابا نے کہا ہے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ابا کو محبت ہے نا اسی لیے تو وہ ڈانٹتے ہیں ویری شہادت کی بات ہے بری شہادت کی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 میں عبد الرحمان ہوں تو فرمایا کہ عبد الرحمان ہی کو تو مار رہا ہوں یہ یہاں یہ بتانا مجھ کو عبد الرحمان ہی کو تو مار رہا ہوں اور مارا گئے تھے خوب خود بتا رہے تھے میں بچپن کا قصہ بہت خوش ہو ہو کر بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ابا عطا بھائی اپنی ایسا ابا جس کو اپنی اولاد پر اتنی شافت محبت کو غیر بچہ مار سے بچ جائے تو بچ جائے اپنا بیٹا کیوں بچ اب تو ہماری ہی کو مارنا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 کل امّتی معافن المجاہرین میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانہ نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتے دار جن سے پردہ فرض ہے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 جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت آزاد کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے حضرت, حضرت, حضرت والا کا بعض اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں, سنیں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 بعض مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے پردے کے مسائل وہاں خواتین کو بھی خفاط خواتین پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں, کریں ننگی باہر نہ پھریں غیر محرم کے سامنے نہ جائیں حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں قرآن کریم ہے اللہ تعالی مومن بندیوں کو یہ فرمائے مومن بندیاں وہ ہوتی جہاں کوئی خاص بات ہو خواتین کے لیے وہاں تو خواتین کو الگ سے خطاب ہے جماعت پر کریم نے جہاں کہیں سوائے خواتین کے مخصوص احکام کے جہاں بھی اللہ نے خطاب فرمایا تو مردوں کو فرمایا خواتین کو خطاب اس لیے نہیں کہ وہ مردوں کے تابے ہیں آج کل کی خواتین تو خواتین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خوانین ہمارے تابے ہیں ان پر سواری کر رہی ہے اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق خواتین خواتین کے تابے ہیں مردوں کے تابے ہیں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 کہیں اگر صرف یہ فرما دیتے کسی مومن کے لیے جائز نہیں پھر عورت اگر کوئی اللہ کے حکم کو قبول نہ کرتی اس کو کہا جاتا کہ کیوں قبول نہیں کرتی تو وہ کہیں گے کہہ کے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ مومن کو جائز نہیں میں تو مومنہ ہوں <تصفح> ناپربانی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بندش لگانے کے لیے مومن ہو یا مومنہ ہو ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نبیا نبیا مرد ہو تو نبی عورت ہو تو عربی میں اس کو کہیں گے کہ نبیا کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لائے نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ